الحمد اللہ رب المین سید المرسلیم اما الله فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح شام دس دس بار درود پاک پڑا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی صلو علی جو صدقے دل سے اصلاح کا تعلیم ہوتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ قبول حق کا جذبہ ہونا ضروری ہے اور یہ دراصل کامیاب ہے نایاب نہیں کامیاب ہے عارضی طور پر بعضوں کا جذبات ہوتے ہیں لیکن اس پر استقامت نہیں ملتی یا یہ ہوتا ہے کہ ایک محدود انداز میں جذبات ہوتے ہیں کہ جب دنیاوی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ جذبات جو ہے وہ ابھرتے ہیں جب وہ دنیاوی پریشانی دور ہوتی ہے تو پھر بندہ وہیں کا وہیں آ جاتا ہے اب رات دنیا کے مسائل تو زندگی کے معاملات تو دارے کہ یہ زندگی جو یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے کوئی بھی ایسا فرد دنیا میں نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے کوئی تکلیف کبھی کو پہنچی نہیں سب سب دکھی ہے کوئی کم کوئی زیادہ دنیا کے دکھ تو جیسے بھی ہیں سکھ دکھ یہ ختم ہو جائیں گے اصل معاملہ آخرت ہے اور حدیث پاک میں ادنیا مزر آیت الخر دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو جیسا یہاں دنیا میں ہم بوئیں گے ویسا آخرت میں کاٹیں گے اس دنیا میں کیا بول رہے ہیں یہ دیکھنا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے دنیا بھی بہتر ہو کیونکہ اس وقت ایسا ہے کہ نہ دنیا ہماری بہتر ہم پا رہے ہیں تو دنیا کی حص ختم نہیں ہوتی شہرت کی حوث جاتی نہیں ہے اور واہ واہ کی خواہش اور دولت کی کسرت ایسے ایسے ایس مطلب ہے نیچھو ہمارے دل سے دماغ سے لپٹے ہوئے کہ وہ حقیقت میں آخرت کی طرف ہم کو چلنے نہیں دیتے جی چاہتا ہے کہ چلیں لیکن پاؤں میں منو بیڑیاں پڑی ہیں سب سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے لیکن جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہٹنے کا بھی دل نہیں ہے تو, تو یہ کیسے ہوگا ایک بار ایک وزیر آئے تھے تو کوئی بات پر بات نکلی تو میں کیسے بچوں کیا کروں تو میں نے کہا آپ گٹر کے پانی میں اس وقت ڈبکیاں کھا رہے ہیں کیچڑ میں لت ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو کیچڑ سے بچاؤں اپنے آپ کو گندگی سے کیسے محفوظ کروں تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کو یہ گٹر کے پانی سے اور کچڑ سے جان چھڑانی پڑے گی تو پھر غسل ہوگا العاقل و تک فیل اشارتوں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب اگر جو پہ ہم ناچتے رہے فلمی گانے بولتے رہے عورتوں کے ساتھ رقص کرتے رہے وہ بولے ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو کیسے سدریں گے کیسے ہوگا کیچر جب تک ہٹے گا نہیں ہم پاک ہوں گے کیسے اسی طرح مطلب چٹکلے جیسے کامیڈی کامیڈی کے لیے تو جو کچھ کرنا پڑتا اس کا اندازہ مجھے تجربہ نہیں ہے اندازہ ہے کہ کیا کیا کرنا پڑتا سنتا رہتا ہوں کفریہ جملے بھی بولتے ہیں اس میں جہنم کو ہلکا بتانا جنت کا مداق کڑانا طرح طرح کی باتیں لوگ بتاتے رہتے تو اب اگر اس طرح کا ہمارا پیشہ ہوا ہم بچیں گے کیسے تو ان سب سے جب تک ہم جان نہیں چھوڑائیں گے کام بنے گا کسی خاتون نے حالانکہ وہ تو صحابیاں تھیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بار میں حاضر ہو کر یا صحابیا ہوں گی یا تابیا ہوں گی تو انہوں نے کیا کہ وہ دل کی سختی کا علاج کیسے ہو تو ان کو بتا ہے کہ موت کو یاد کریں اس طرح کی ایک روایت یاد پڑتی ہے تو یوں ہم مطلب یہ کہ مال کے اندر سر سے پاؤں تک ڈوبے رہیں اور کہیں کہ مال کی محبت نکل جائے تو یہ نہیں ہوگا مال بری چیز نہیں ہے اگر مال خلال ہے حلال کاموں میں خرچ ہوتا ہے تو یہ برا نہیں ہے انہیں کہ یوں سمجھو کہ کشتی جب تک پانی میں ہے خیر ہے پانی کشتی میں آ گیا کشتی کی خیر ختم ہوئی جب تک مال ہمارے پاس ہے اس وقت تک تو خیر ہے جب یہ مال کی محبت دل میں اندر گھس گئی یہ کشتی میں پانی آ گیا اب وہ دل کی خیر نہیں ہے ابھی ہمیں غور کرنا ہے کہ مال کی محبت دل میں ہے نہیں ہے تو کتنی ہے وغیرہ اچھا پھر مال مال حلال ہے حرام ہے کون سا ہے کیسا ہے یہ سب میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آپ کے کتنے فنکار کتنے گلوکار جن کا خالی نام آپ کو معلوم ہوگا آپ یہ دنیا سے بھی جاتے ہیں تو ان کی یاد میں کوئی حصہ کی سو آپ کی مجلسیں تو ہونے سے نہیں تو فنکشن ہوتے ہیں ناچ گانے ہوتے ہیں بس یہ ان کی یاد اور عام آدمی بھی عام مسلمان بھی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے تلاوتیں قرآن خانیاں اور ایسال ثواب ہوتے ہیں پھر علماء جانتے ہیں جاتے ہیں گرے زیادہ ہوتے ہیں بزرگان دین جب دنیا سے جاتے ہیں ہر سال ان کے عرس ہوتے ہیں دوم دام سے لوگ ایسال ثواب کرتے ہیں تو کیا آپ کے جو فیلڈ کے لوگ ہیں فنکار ہیں گلوکار ہیں ایکٹر ہیں ان کے لیے بھی کیا اس طرح کے ان کے عرس کا اہتمام ہوگا ان کو بھی سال ثواب کے نظرانے ملیں گے یہ سوچنا ہے ہم آ جائیں کل نہیں بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے پھر اون تقریباً چار سو سال اس نے عمر پائی فرعون نے اور اس کے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوا اتنا صحت مند رہا آخر چار سو سال کے بعد بھی اس کو مرنا پڑا خدائی کا دعویٰ کیا نمونود نے خدائی کا دعوی کیا ایک مچھر ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا وہ جوتے کھا کھا کے مرائے اس کو مطلب جب کوئی مارتا تھا نا جوتا یا پھٹا تو اس کو کچھ سکون ملتا تھا جو آتا تھا اس کو جوتا مارتا تھا پٹا مارتا تھا آخر ایک بار یہ پھٹا اللہ کی اللہ کے حکم سے ایسا زور کا لگا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی مری تو بڑے بڑے آئے بڑے بڑے گئے گئے اگر نام کسی کے ہیں تو حقارت کے ساتھ ہیں. یزید ہے اس کا نام بھی حکارت کے ساتھ ہے ہاں جو اچھے گئے ان کا نام تعظیم کے ساتھ ہے تو ہم اگر دنیا سے جائیں تو کاش ہم مومن ہوں ہم مسلمان ہوں با عمل مسلمان ہو ہمارے ساتھ کوئی نیکیوں کا ذخیرہ ہو ورنہ یہ کہ صحیح بولتا ہوں کہ اگر کسی نے ایک گانا بھی بول دیا میوزک گانا یہ بولتے نا. یہ بول دیا اب واہ واہ بھی ہو گئے گیا اب یہ گانا بول چکے اب یہ چلے گا آگے چلے گا اب تو اتنی کاپیاں ہاتھوں سوشل میڈیا کا دور ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں تک یہ پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ چلتا رہے گا تو یہ کیا ہے یہ سواب جاری یا گناہ جاری ہے کتنا خطرناک ہے تو جب تک سچی توبہ نہیں ہوگی توبہ ہوگی دل سے اب ایک آدمی مطلب بے نمازی ہے وہ نماز تو پڑے ہی نہیں میں نماز نہیں پڑوں گا میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا دل میں تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ گنا پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنا یہ اللہ تعالی سے مسخری ہے یہ ابھی اتفاق میں ہے کہ جو گناہ پر تو قائم رہ گا گناہ نہیں چھوڑوں گا میں توبہ کرتا ہوں تو یہ اللہ سے ایک طرح سے مسخری ہے جیسے کسی کو چانٹا مارا بولا سوری لیکن ابھی لات کھانے کے لیے تیار رہنا تو وہ تو سوری کہاں سے اس کی چنے گی تو الٹا اس سے نفرت بڑھے گی ناراضگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے بندہ کہ جو گنا ہے اس کا اعتراف ہو کہ واقعی ہے فلاں گناہ اب اس پر شرمندگی ہو ہوئے ہے تو بھول میری توبہ تو ایک تو ایک شرمندگی ہو گناہ کا اعتراف ہو اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو کہ کبھی کب بھی نہیں کروں گا یہ تب توبہ پوری ہوگی ورنہ توبہ پوری نہیں ہوگی توبہ پوری نہیں ہوگی تو ہم تائبین میں شامل کیسے ہوں گے اللہ کی رضا کے اصول کی یہ صورت نہیں ہوگی پھر توبہ کرنے والے نہیں کہلائیں گے اب آگے کیا ہے آگے کیا ہے ہم جب تک بچے تھے بچپن کا تھدکنا یاد آتا ہے دوڑنا بھاگنا سب کچھ یاد جیسے آ رہا ہے پھر جوانی آئی جوانی کا اپنا ایک مزہ تھا شادی ہوئی وہ اپنا اس کا انداز تھا پھر آخر ادھیڑ عمرائی وہ بھی چلی گئی سب یہ امید تھی جوانی آئے گی ابھی تو یار دیر ہے ادھیڑ عمرائی اب اب آیا بڑھاپا اب سوائے قبر کے اور کوئی اپشن نہیں ہے اب تو ویسے جوان آدمی مرتا ہے روز مر جوان ہی زیادہ مرتے ہیں اب کو بچ بچا کر بڑھاپے آپ کی دہلی پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا اب پیچھے سارے رستے بند ہو گئے اب مڑ کے جوان نہیں ہونا اس نے تو اب اب مرنا ہے اس اب بھی اگر وہ باز نہیں آئے گا تو کب باز آئے گا گناہوں سے اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ سو سال کا بوڑھا بھی توبہ کرے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے وہ اقبال نے کہا ہے نا ہم تو مائل عل کرم ہیں کوئی سا ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں تو اس نے سب بھی کو توبہ کر لینی چاہیے اور اس میں چونکہ چونا چینی کرنا چاہیے اللہ تعالی روزی کا رزاق ہے اس نے جب تک زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے وہ دے گا اب عارضی طور پہ ٹھیک ہے بھی آتے ہیں تو بڑے بڑوں پر آتے ہیں بادشاہوں پر آتے ہیں ان کے تختے الٹ جاتے ہیں ہمارے ہاں تو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں جب سے مطلب یہاں ہوش سنبھال آئے صدر آئے وزیر آئے اکثریت جو ریٹائرڈ مزرا ہیں بڑے وزیر سب فوت ہو گئے کوئی کا دکا حیات ہوگا سب دنیا سے چلے گئے تو بڑی بڑی حکومتیں بدل جاتی ہیں بڑے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں جن کا اچھے کارنامے تھے یاد آتے ہیں میں مرحوم ایوب خان کو یاد کرتا ہوں کہ یہ میرا ذوق ہے اس لیے کہ مرحوم ایوب خان نے اس پاکستان میں بارہ ربیل اول شریف عید میلاد النبی کی چھٹی آفیشل کی تھی اب یار یہ کیسا کام کر کریے ہے نا تو یوں مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یار تھا شکر کام کیسا کیا تو بعض اوقات بڑے لوگ بڑا کام کر بھی جاتے ہیں لیکن اب ان کے لیے اللہ کے یہاں کیا مقام ہے کس کے لیے یہ تو ہم آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں نا آپ ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں کچھ پتا نہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کس کے بارے میں ہم سب کو ڈرتے ہوئے اور اس کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے اور اس کے حکم پر ہی قدم اٹھے اس کے حکم پر ہی سانس لے اور نکلے کاش سب کروڑ کاش اللہ سچی توبہ نصیب کرے اپنی پسند کا بندہ ہم کو بنا لے ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سارے گناہ جاریاں چھوڑ کر مریں حرام کی دولت چھوڑ کر مریں ہماری اولاد اگر اس واقعی حرام کی دولت ہوگی تو مسجد بھی بنا دے گی کا ثواب نہیں ملے گا اگر واقعی وہ کرتے ہی حرام کی دولت ہے تو. تو کیا فائدہ واقعی اس میں کیا فائدہ ایسی دولت سے ایسی شہرت پر کیا مطلب یزید مشہور ہے فیرون حامان نمرود ابو جہل ابو لہب یہ سارے مشہور ہیں بچے بچے کو ابو جہل کا نام پتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے قبر میں اس کے لیے عذابی عذاب ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اسی طرح گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں کہ موت تو آج بھی آ سکتی ہے اب بھی, بھی آ سکتی ہے جلد آتا ہے ہزاروں لاکھوں کو ایک ساتھ سلا دیتا ہے کچھ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے توبہ میں دیر کرنا یہ بھی شیطان کی طرف سے یہ وار ہوتا ہے ابھی سوچ لے غور کر لے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا توبہ کرنے میں نقصان نہیں ہے کاروبار میں نفع نقصان ہوتا ہے توبہ کرنے میں صرف نفع ہے الحمدللہ تو میں جو بھی عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو مجھے آپ سے لینا کیا ہے آپ نے مجھے دینا کیا ہے ہم جو بھی کر رہے ہیں اور ہمارا یہاں بیٹھنا بیٹھانا یہ بھی اللہ کے لیے آپ نے کون سا مجھے کوئی دولت کے لیے آپ لوگ آئے ہیں انڈر اللہ اور سے محبت تھی جبھی تو یہاں کے بیٹھے الحمد ہمارا آنا جانا قبول ہو اللہ کرے اور ہمیں واقعی سرات مستقیم پر استقامت مل جائے آمین. ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں آپ نے متحبر واضح اور کھل کر ہی بات کی ہے اور تذکرہ بھی آپ نے کیا ہے لیکن یہ جو فیلڈ ہے اس میں جس کو کہتے ہیں نا گلیمرائز اس کے اندر اتنا کیونکہ میں پچھلے دنوں ایک یہی ٹی وی اور فلم واک آرٹسٹ تھے جو ایک ہمارا سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا میرے ساتھ ہی ہوا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اس, اس میں اتنا مطلب کہ چارمنگ ہے اتنی کشش ہے پیسہ ہے شہرت ہے پھر معذل اللہ بہت سارے مطلب کہ وہ کیونکہ نفس و گناہوں کی طرح مائل ہو جاتا ہے یہ چیزیں تو پھر چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال ہو گئے ایک فیلڈ کے اندر تو وہ کیسے چھوڑے ہیں کیا ہیں تو یہ پھر کچھ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک والے بھی مل جاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے یہ بھی صحیح چل رہا ہوتا ہے یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا تو ایک تو ویسے ہی نفس تیار نہیں ہو رہا تھا توبہ کرنے پر پھر اوپر سے کچھ اس طرح کے راستے بھی نظر آ جاتے ہیں تو بڑی رکاوٹیں آتی ہیں رکاوٹوں کو نکال کر کیسے مطلب کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس طرف چل پڑے اس کی ہمت کیسے آئے زازان نامی ایک تھا وہ بڑے دھوم دھام سے گانے بازوں کی محفل سجی ہوئی تھی وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسکوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسولت ہے. یہ وہاں سے گزرے اور اس کی آواز کانوں میں ٹکرائی تو آپ نے کسی سے کہا کہ کتنی پیاری آواز ہے کاش یہ آواز تلاوت قرآن میں ہوتی یہ فرما کر آگے بڑھ گئے زان جب یہ فارغ ہوا وہ یہ تو گئے یہ کچھ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے تو لوگوں نے بتا دیا کہ جی, یوں کہہ رہے تھے ہاں؟ اس چوٹ لگنے کی بات تو دل پہ چوٹ لگے گانے بانے گاجے سب توڑے اس نے اور توبہ کی اور ان کے پاس پہنچ گیا میں حاضر ہو گیا ہوں. کیا حکم ہے اور پھر یہ زادان جو تھے رسمت اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ بنے اور بہت بڑے عالم اور محدث بنے اعلیٰ گویے تھے اور صحابی کی نظر پڑ گئی تو یہ کہ بس چوٹ لگ جائے تو آج دنیا میں نہیں ہے لیکن ہم نے ان کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ لے کا کسی فلم ایکٹر کے لیے ہم یہ الفاظ نہیں بولتے ہماری زبان رات نہیں بس ایسے بن کے جائیں کہ مسلمان ہمیں دعائیں سیر سے یاد کریں مرنا تو ہے اگر وہ یہ بھی مر گئے وہ ڈھول بجانے والے بھی مر گئے سارے ہی مر گئے بڑے بڑے فلم ایکٹر جن کے ہم بچپنوں میں نام سنتے تھے بڑے بڑے کرکٹر بڑے بڑے مطلب یعنی کرتب باز بڑے بڑے پہلوان آپ نے تو شاید وہ بھولو پہلوان کا دور نہیں پایا ہوگا ہم نے ان کا بھی دور پایا ہے بڑوں نے پایا ہوگا اسلم پہلوان بھولو پہلوان دیکھا تو نہیں تھا میں نے گوگا پہلوان کو دیکھا تھا یہ کسی پہلوان کا, کو کسی نے قتل کر دیا ہماری گلی میں ہم لڑک بندے ہمارے تو ایک بہت کاداور شخص کھلے تانگے میں بیٹھ کر آیا یہ ہم سب سے کاداور تھا دیکھے تو آدمی دیکھے کہ یار بندا یا اتنا کداور کسی نے بتایا یہ گوکا پہلوان ہے یہ اپنے اس پہلوان کے اس میں آیا ہوگا تو اس کا مجھے کچھ نقشہ یاد ہے اس کو بھی برسوں ہو گئے انتقال کر ان سب کو بخشے مسلمان تھے لیکن ایک بات ہے کہ سب کو جانا ہے پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیح تو جو بھی آپ کو مطلب یہ بس بس تو آئیں گے جیسے تیسے आपको گے وہ سب کو آتے ہیں کہ آپ کو آئیں گے مجھے نہیں آئیں گے ہر ایک کو آتے ہیں لیکن ہم جو بھی نیکی کا کام کرنے جائیں گے اس میں شیطان روڑا تو اٹکائے گا تنگ دستی خوف دلائے گا بال بچوں کے حوالے دے گا رشتہ داروں کے حوالے دے گا دوستوں کے لوگ کیا بولیں گے وہ کیا بولے گا یہ کیا بولے گا لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کی رضا کس میں ہے جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ جب دامن احمد سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم ہو گئے وابستہ دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے ان کے دامن کو صحیح پکڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم منزل پر پہنچ جائیں گے ہماری منزل اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں پیارے حدیف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس اللہ اس میں ہم کو پہنچاتے ہیں بے حساب داخلہ ہو جائے بس خود پتا چل جائے گا جب کیچڑ اترے گا نا تو نظر تو آئے گا نا کب نہیں ہے اب یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے جس کیچڑ میں ہم لت ہیں اس کو اس کو اس کی جگہ بھیج دیں اور کیا پتا چل جائے گا کہ اس گناہ سے ہم توبہ ہو چکے ہیں جب سچی توبہ ہوگی دل کو سکون کی ایک ان کیفیت ملے گی اور دل میں وہ ہک ہوگا نا میمنی میں ہک بولتا ہے ہیں تجبزی تجبز والی توبہ ہوتی نہیں ہے فائن اینڈ لاسٹ ڈسیزن آپ نے لیا کہ ہم کو فضان مدینہ پہنچنا ہے آپ بیٹھے بھی ہیں تو اسی طرح فائنل اگر آپ ڈیسیزن لیں گے نا کہ میں نے بس سچی توبہ اب گنا کرنا ہی نہیں ہے تو اللہ مدد کرے گا اللہ مددگار پیدا کرے گا کیوں مدد نہیں کرے گا اس کی رحمت ہمیں لے گی بندہ بڑھے تو ہاں بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک راستے پر چلا آپ کو بھی اس سے دین پر نیکیوں پر مجھے بھی استقامت سے ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے بڑے اچھے آئے آپ لوگ آتے رہیں یہ نہیں ہوگا یہ یوں کریں گے الگ سے بٹھائیں گے اور ہم کو یوں بولیں گے یوں بولیں گے اگر ہم نے آپ کو اسلام کے خلاف بولا ہے تو ہم کو بول دیں جس اللہ اور رسول پر آپ ایمان لائیں ان کے خلاف کوئی تعلیم دیے تھا ہم کو سمجھا دیں سر انڈر شوڈ اب جو بھی وسپ ڈالے گا کہ نہیں جانا ہے نہیں کرنا ہے ڈیپ نہیں جانا گہرائی میں نہیں جانا یہ سب سمجھ جانا کہ یہ شیطان بول رہا ہے کہ تو میری دوستی چھوڑنا نہیں ہم جہنم میں ملیں گے نہیں ہم نہیں ملیں گے جہنم میں ہم جنت میں غوث پاک سے ملیں گے جنت میں غریب نواز سے ملیں گے جنت میں غوث پاک سے ملیں گے امام احمد ادا خان سے ملیں گے امام حسین سے ملیں گے ان کے نانا جان سے ملیں گے کچھ سے نہیں ملیں گے تیرے ساتھ نہیں شیطان کے خلاف جنگ ان شاء آپ کو دو جان کی فکر ہے اور میرا رب دو جہان کو پال رہا ہے کیا وہ آپ کو بھوکا چھوڑ دے گا آپ کے بچوں کو یوں رستے میں ڈال دے گا آپ بڑھو تو صحیح سچی تو با... یہ, یہ بھی شیتان کا دھوکا ہے کہ کوئی اچھی جاب مل جائے گی تو پھر میں چھوڑ دوں گا وہ میرے مرحوم بھائی قصہ بتاتے تھے وہ میں اپنے انداز میں پیش کروں گا کہ ایک شخص کیچڑ میں کچھ پھنس گیا تھا اب وہ کوشش کرتا تھا نکل نہیں پا رہا تھا ایک اور آدمی نکلا اس نے بندوقتا کی نشانہ لیا سر کا تو اس نے ایک دم زور لگایا اور کودا اچلا نکلا پاگا تو اس نے ایک پسٹن پھینک دی اور زور سے ہنسا کہ تو پہلے جو کوشش کر رہا تھا وہ کمزور تھی جب موت سر پہ آئی نا تو تھی صحیح کوشش کی تو, تو نکل گیا اسی طرح اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایک نابینا اب غریب نواز کے مزار پر ہوئے جب نبینا بیٹھا ہوا تھا اے خواجہ آنکھیں دے دے اے خواجہ آنکھیں دے دے دے آپ نے فرمایا کہ کب سے آنکھیں مانگ رہے اور اتنے سال ہو گئے خواجہ سنتا ہی نہیں ہے اچھا بولا میں ابھی سلام عرض کر کے آتا ہوں اب بھی اگر آنکھیں نہیں ملی تو تیری گردن اڑا دوں گا اب پیرا اس میں بٹھا دے کے بھاگنے نہ پائے اب تو یہ رونے اور تڑپنے لگا کہ یا خواجہ کل تک آنکھوں کا مسئلہ تھا آج میرے سر کا مسئلہ ہو گیا اب آپ مجھے بچا لیجئے اور راج بادشاہ مجھے مروا دے گا تو بہت رویا تڑپا اور اس کی آنکھیں کھل گئی اسے کہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے تو ہمارا جو ترکیب ہوتی نہیں یہ پھس پھسی سی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی مردانہ ترکیب اس لیے وہ لٹک گیا بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں اپنے دعوت سامی بنی بھی نہیں تھی داڑھی جب چائے میں نے رکھ لی تو کسی نے مجھ سے کہا یہ کہ میں نے تو پھر بڑی بات بول دی تھی اس نے کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو م... یہ معاشرے کے ساتھ بھی الب اڑنا ٹھیک نہ ہوا ہے ایسا نہیں بن جانا چاہیے بالکل معاشرے کے ساتھ ساتھ بھی چلنا چاہیے آپ کو تو میرے منہ سے میں اس طرح کا نکلا میں نے کہا وہ نام ہے جو اس معاشرے کے پیچھے چلے مرد وہ ہے معاشرہ جس کے پیچھے چلے خدا جا نے کیا میرے منہ سے لے کے لیا اب میں آگے نہیں بولتا اللہ تعالیٰ اپنی رشمت فرمائے دنیا میں تو بڑی عزت آپ سمجھتے آپ کو عزت ملی ہم سمجھتے ہم کو عزت ملی ہے حقیقی عزت تو وہی ہے کہ آخرت میں ملے رب راضی ہو وہی عزت ہے ورنہ دنیا کی عزت شہرت سب یہی رہ جائیے کچھ کام نہیں آئے گی یہ جی نا اس سے تو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی نہیں یہ آخری سانس تک اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ بندہ جب مرنے پڑے گا نا تو اس وقت بھی ماں کے روپ میں باپ کے روپ میں اگر فوت ہو گئے ماں باپ عزیز ان کے روپ میں شیطان آئے گا وہ دیکھے گا بندہ کہ امی آئی ہوئی ہے مر امی اب امی بول رہی ہے کہ بیٹا یہ تو مرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ جو بت کی پوجا کرتے ہیں نا جو لوگ یہ سچے ہیں اب تو میں تو عذاب میں ہوں کیونکہ میں تو مسلمان تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا لیکن اب تو میرا بیٹا ہے ایک بیٹا اسلام کو چھوڑ دے اب تو جا رہا ہے جلدی اسلام کو چھوڑ دے اور فلاں مذہب اختیار کر لے باپ آئے گا بولا مجھے مرنے کے بعد پتا چلا کیا حق پر تو یہودی ہیں اور مسلمان بن کر میں تو بس گیا ہوں مگر اب تجھے بچانے آیا ہوں تو جلدی بول دے کہ میں یہ دوں مسلمان نہیں اور تو آ یہ اب بتائیے جب کہ موت بالکل کاری ہو نشا کی سختیاں ہوں اس وقت جب ماں اور باپ آ کر یہ کہیں گے حقیقت میں وہ ماں باپ نہیں ہوں گے وہ شیتان ان کی شکل میں آیا ہوگا تو یوں شیتان تو آخری سانس تک پیچھا نہیں چھوڑے گا تو قابل رشک تو وہ ہے جو اپنی قبر کے اندر مسلمان ہیں زمین پر تو ہم سب مسلمان ہیں نا حقیقت میں بس قبر میں بھی ہم کاش مومن ہوں مسلمان ہوں غلام مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> اب مجھے تو میرا بھی نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے حقیقت تو یہی نا. ہم سب کو ڈرنا چاہیے کوئی بڑے سے بڑے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے روتے تھے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے اس طرح روتے تھے کہ جیسے سینے بے کینہ سے ہنڈیا پکنے کی آواز محسوس ہوتی ساتھ. اس طرح روتے تھے سب روتے رہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تمہیں اور آپ کیا ہیں ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور کبھی بھی خوش فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں یوں میں ہوں بس میرا کچھ نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ نہیں. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے جتنی زیادہ مارے فت ہوگی پہچانوں اتنا ڈر لگے گا تو وہ میمنی میں بولتے ہیں کہ بچوں جیرو سپ جلینے منہ میں رکھے بچہ جو ہے زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھے گا اس کو معرفت نہیں معرفت میں نے پہچان یہ سانپ کو کھلونا سمجھ رہا ہے اس نے اٹھا لیا بڑا آدمی کبھی نہیں اٹھائے گا اس کو معرفت ہے کہ یہ سانپ ہے تو اسی طرح جتنا ہم کو اللہ تعالی کی عظمت کی معلومات ہوگی اس کے عذاب کی اس کی بے نیازی کا احساس ہوگا علم ہوگا اتنا ہی ہمارا ڈر جو ہے نا یہ بڑھتا چلا جائے گا تو سب سے زیادہ معرفت پیارے آقا صلی اللہ ہوتا ہے کو اور سب سے زیادہ ساری مخلوق میں ڈرنے والی اگر کوئی شخصیت اور ہستی ہے وہ بھی ہمارے آقا ہیں اللہ سے اتنا ڈرتے تھے اپنے رب سے تو اس لیے ہم کیا خوش فہمی میں ہو جائے کیا ہم یہ ہیں یا ہم پیر ہیں یا فلاں کے مرید ہیں فلاں کا سایہ ہے ہم کو کچھ نہیں ہوتا یہ سب شیطان کے دھوکے ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فلاں کا دامن ہاتھوں میں ہم امید وابستہ رکھیں لیکن بے خبر نہ ہوں اس کو بس صرف اس پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے ہم گناہوں میں نہ پڑھ رہے ہیں بلکہ پوری اصلاح کی کوشش تو جاری ہی رکھنی ہے اس سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا بہت پیارے پیارے ارشادات ابھی ملے مگر میں ایک بات جو بھی بہت دیر سے دماغ میں ایک پھنس جاتی ہے وہ اس طرح میں غور کر رہا تھا امیل سنت نبی ایک بڑا عجیب بات ابھی ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد عموماً جو اس فیلڈ کے جو متعلق لوگ ہوتے ہیں یعنی ہر فیلڈ کے جس طرح آپ لے لیں جیسے اگر اولیاء کرام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو لوگ سال کے آخر میں اولیاء کرام کے عرس کے موقع پر ان کی زندگی کے بعد انہوں نے اتنا قرآن پڑھے انہوں نے اتنا یہ کیا ہے اتنا یہ کیا اتنا, اتنا یہ کیا لیکن جب آرٹسٹ دنیا سے جاتا ہے اور فنکار جب دنیا سے جاتا ہے نارملی ہمارے یہاں معاشرے کا یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو جب اس کا سال پورا ہوتا ہے یعنی اس کی وہ انیورس... وہ کیا کہتے ہیں ڈیتھ اینیورسری برسی جو منائی جاتی ہے تو ان کو وہ اب اخبار میں ان کو بچھڑے ہوئے پچہتر سال ہو گئے انہوں نے مطلب کہ وہ دلوں پر یوں ہیں دلوں پر یوں آتی ہیں خبریں مگر اس دن جس دن اس کا انتقال ہوا ہوا ہوتا ہے ستر سال کے بعد بھی اگر وہ فلم کا ایکٹر مرا ہوا ہوتا ہے نا ستر سال کے بعد اس کی یاد میں ٹی وی پر فلمیں چلائی جاتی ہیں اگر وہ گلوکار مرا ہوا ہوتا ہے تو ستر سال کے بعد بھی ٹی وی پر اس کے گانے چلائے جاتے ہیں کر کوئی بھی اگر شوب اس کے اسلام میں توبہ کرے ان شاء اللہ اب میں گنا نہیں کروں گا اس نے جو فلمیں بنائی گانے گائے اب ان سب کا کیا ہوگا اور اگر اس کے مرنے کے بعد چلیں زندگی میں چلیں تو کیا شادی اس میں ایسا ہے کہ سچی توبہ کر لی پھر یہ کہ اعلان کر دیں اور جن جن کو جانتے ہیں ان کے پاس ہماری یہ چیزیں ہیں ان کو اطلاع کریں کہ میں نے توبہ کر لیے مہربانی کر کے آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں اب یہ کوشش یہی کرتے رہیں کہ مٹا دو اس کو نکال دو میری مت چلاؤ اللہ کی رحمت سے امید رکھے سچی توبہ کر لی ہے 99 قتل کیے تھے جس بندے نے صحیح حدیث ہے اور پھر سینچری بھی پوری کر لی سو قتل کر دیے کار اس کی بھی تو صورت بنی گئی رحمت مشہور واقعہ ہے کا تو اسی طرح یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کریں تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا لا تک نت میرے رحمت اللہ ان اللہ جمی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بے شک اللہ تعالی تمام گناہ بخشنے والا ہے اس کی رحمت پر امید پکی امید رکھی جائے انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے سلو اللہ علیہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کے پاس آپ نے بیان کیا ان کو اپنے فضائل شرط فرمائے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں تاکہ کل نہ کہیں کہ یہ کوئی اور حسین تھا کہ میں اسی کا نو ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں حسین ابن علی ہوں اپنا تعارف کروایا اور دیکھو میرے ساتھ تم لڑو گے نا میرے نانا کی شفاعت کہ پھر امید امیدوار مت رہنا تو یہ جب انہوں نے یہ واس فرمایا نیکی کی دعوت دی تو خر بھی جو آگے انہوں نے راستہ بھی روکا تھا ان کا امام حسین اور ان کے لشکر کا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مستریب ہوا بے قرار ہوا ابن سعد نے اس کو چھیڑا کہ تو تو بڑے بڑے مارکوں میں بڑے بڑے جنگوں میں تو بے قرار نہیں ہوا آج کیوں تو ڈر رہا ہے اور امام حسین وہاں فرمائے جا رہے تھے ہے کوئی جنت میں جانے والا میرا ساتھ دے اور میرے نانا کی شفاح کا حقدار بنے ہر سے جب بات چیت ہو رہی تھی بڑا تھا لشکر گاہ یزیدوں کے تو آپ نے فرمایا کہ ایک طرف مجھے جہنم گھسیٹ رہی ہے دوسری طرف جنت اپنی طرف بلا رہی ہے اور ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا حسینیوں کی طرف دوڑا دیا یہ نعرا ہر کا تھا یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہے جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے الحمدللہ حضرت سیدنا نر رضی اللہ عنہ پر کے مزار پر ہم نے ایک روزہ افطار کیا تھا اچھا اب مزے کی بات یہ کہ ہمارے ساتھ بغداد شریف کا پانی لے کر چلے تھے ہماری یہ سوچ بنی کہ وہ نہر فرات جس کا پانی آل رسول پر بند کر دیا گیا ہم اس پانی کو کیسے پئیں گے ہم نے وہاں اس سے گناہ تو جاڑے الحمدللہ نہر نیر کا پانی نہیں پیا ہم نے اور پھر سیدنا رقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہمارا مغرب کا ٹیم ہوا تو بغداد شریف کے پانی سے ہم نے ماروزہ افطار کیا احمد اب یہ پرانی یادیں بس یادیں جوانی تھی اس وقت ہاں یہ بڑا عجیب بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ آدمی ہمت کرے اور آگے بڑھے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے مجھ سمیت کافی لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ کشمکش کا شکار ہیں تو ان کے لیے کچھ اشاعت فرما دیں ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو فیلڈ چھوڑنا چاہتے ہوں لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے مذاق اڑائیں گے تماشا بنائیں گے گھر चलेगा چلے گا کیا ہوگا کیونکہ لوگ بولیں گے یہ کیا یہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے اس ٹائم بھی ایکٹنگ کر رہا ہوگا کیا یہ واقعی دل سے رو رہا ہے کیا باقی یہ اپنے گناہوں پہ پشمان ہو رہا ہے تو کشمکش کے شکار ہے مجھ سمے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس گندگی سے نکل جائیں اور میں ان اب نہیں کروں گا ان شاء حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے ایسے ہی عنوان پر کہ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا پر ایک حکایت بیان کی اور انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ میں فلاں کام کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑ دو یہ روزی صحیح نہیں ہے تو انہوں نے اس شخص سے ارض کیا کہ حضور بزرگ میرے بال بچے کیا کھائیں گے میں کیا کھاؤں گا کیسے گزارا ہوگا تو اس بزرگ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ دیکھو دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں حرام روزی چھوڑ دوں گا تو اللہ مجھے نہیں کھلائے گا کیا اللہ روزی دینے والا نہیں ہے تو وہ, وہ ہے نا بار پارے کی ابتدا میں زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر نہ ہو یعنی ہر جاندار کیا زمین والے کیا آسمان والے سب کا وہی سب کو رزق فراہم کرتا ہے پرندوں کو بھی وہی دیتا ہے پرندہ بھوکا اڑتا ہے صبح اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا شام کو لوٹتا تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے کل کیا کھائے گا اس کو نہیں اس کے آشیا میں کچھ نہیں ہوتا ہم انسان ہیں جو ہم مطلب یعنی کہ جمع کرتے ہیں باقی یہ عام طور پہ جو جانور کیڑی جمع کرتی ہے چوہے گھسیٹ کے لاتے ہیں باقی کتا بھی ہے وہ جما نہیں کرتا ارے کتا ہرس کی علامت ہے کہ ہری صحیح ہے یہ جمع نہیں کرتا کبا مردار کھاتا ہے لیکن یہ کیسا ہے کہ جب کوئی مرا ہوا دیکھے گا کائیں کائیں کائیں کر کے دوستوں کی ضیافت کرتا ہے اپنے سب مل کھاتے ہیں جمع نہیں کرتے ان کا کتنا اعتقاد ہے اچھا مرغی کو دیکھیے آپ مرغی کو آپ پانی پلائیں گے یہ پانی پی لے گی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آئندہ پانی کون پلائے گا یہ اس پہ پنجیاں مارے گی کٹوری اٹ دیتی ہے بچا کے نہیں یہ دانے اس کے بیٹ کرے گی سب کچھ کرے گی اس کو پرواہ نہیں ہے جس نے آج کھلا ہے وہ کل بھی کھلاے گا ہمارا اعتقاد کمزور ہے جتنا جتنے سانس ہمارے نصیب میں رب نے لکھے مقدر فرمائے وہ ہمیں زندہ رکھے گا وہ روزی فراہم کرے گا بولتے ہے نا وہ کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من عطا فرمانے والا ہے زیادہ جو غذا ہاتھی کی ہے اس کو بھی مل رہی ہے کیڑی کو کم غذا اس کو بھی مل رہی ہے سب کو مل رہی ہے لیکن کیڑی جمع کرتی ہے انسان جمع کرتا ہے وہ جمع کرتا ہے کسیٹ کے لے آتا ہے اپنے بلوں میں اور کوئی جانور غالب نشان نہیں ہے جاندار کے جو کل کے لیے جمع کرتا ہم تو اتنا جمع کرتے کہ ساتھ کھائیں تب بھی ختم نہ ہو پھر بھی ہل مزید کا نعرہ لگتا رہتا اور ملے شہر میں کام ہے دوسرے شہر میں شاخ برانچ دوسرے ملک میں برانچ دنیا بھر میں برانچیں کائم کرتے ہیں بینک بیلنس اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ خود ان کو پتا نہیں ہوتا کہ رقم کتنی ہے اتنا کاروبار پھیلا دیتے پیسہ اتنا پھیل جاتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میری رقم کہاں کہاں پھنسی ہوئی وہ کئی لوگ کھا بھی جاتے اتنا مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی شیر ختم نہیں ہوتی یہ ایسی نام شے ہے دولت اللہ ہم کو قناعت کی نعمت دے دے ہے نا وہ شیخ سادی رحمت اللہ تعالی اللہ فرماتے بزرگی بکلس نہ بال نہیں بزرگی علم و عقل سے ہے سال سے نہیں ہے کہ سو سال کا ہو گیا تو بزرگ ہے جوان بھی بزرگ ہے عقل اور علم والا ہے, ہے نا؟ بزرگی بکلست نہ بال تبنگری بلست نہ با مال تونگری حقیقت میں مالداری دل کی ہے مال کی نہیں ہے مال تو قارون کے پاس بھی تھا زمین میں دس گیا نا مال سمے قیامت تک دستہ رہے گا مال اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے تو یوں مطلب حقیقت میں تو بس مال تو سخا ہو. خالی ہاتھ دل غنی ہو علی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک فلم تو ہماری وہ بھی بن رہی ہے جو ہم یوم حساب ہمیں دکھائی جائے گی اس سے بھی پردہ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دکھاؤں گا کہ نے دنیا میں یہ کیا وہ سارے مناظر وہ دیکھے گا لیکن اگر وہ سچے دل سے سچ دل سے اگر وہ توبہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے تو میرا رب اس کے لیے کیا کرتا ہے کیا وہ اس کو پھر بھی دکھائی جائے گی یہ دنیا کی جو فلم ہے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم موبائل پہ بھی اگر ریکارڈنگ کرتے ہیں نا تو اسے ڈیلیٹ بھی کر کرتے ہی, یہ ریکور ہو جاتی ہے یہ جو ہماری بنی ہوئی ہے یہ دوبارہ نکل آتی ہے اسی طرح جو فلم ہے ڈراما ہے وہ اب عمر بھائی نے جو کام کیا ہے وہ ان کی اپنی پروڈکشن نہیں ہے وہ کسی کی ملکیت ہے اگر یہ کہتے بھی ہیں اسے ڈلیٹ کر دو تو وہ کہے گا اس کا مالک تو میں ہوں یہ تو میرا کام ہے میں نے اس کے معاوضہ دیے تم سے کام لیا تو وہ تو ڈلیٹ نہیں ہوگا ہاں جی بنا ہوگا یہ صبح کر چکے تو اس بارے تھوڑا سا بس یعنی آپ کی لائن اسی سما گئی ہے دل و دماغ پر کہ مثال بھی دی تو عمال کو فلم سے مثال دیا ہماری بھی فلم بن رہی ہے آمال لامہ جو ہے اس میں سب لکھا جا رہا ہے فمن یاگمل مفت الزرۃن خیرنگ یاگمل مفت شرا جو ذرہ برابر بلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا جو ذرا برابر برا ہی لائے گا وہ بھی دیکھے گا اس کے لیے فلم کی اصطلاح نہیں ہے تو یہ کہ اب اللہ چاہے گا تو یہ بھی مٹ جائیں گے جو گناہ ہے تو اللہ چاہے گا تو یہ گناہ ایسے مٹیں گے کہ ان کے بجائے نیکیاں آ جائیں گے ان کی جگہ یہ ہے کہ ہاں بالکل تو اللہ چاہے گا تو سب ہو جائے گا ہم سچ جے دل سے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں ساری مخلوق ہمارے سامنے جھک جائے ہم کہیں جھکنے والے بنے تو نا ہماری کمر ریڑھ کی نہیں دے رہی نہ گناہوں کا ایسا اس پہ تھر جم گیا ہے یا ایسی اس کو مطلب راڈ لگ گئی ہے گناہوں کی کہ وہ جھکتی نہیں کہ جو رب کے آگے جھکے گا کائنات اس کے آگے جھکے گی مگر رب کے آگے جھکے یہ ماحول ہے کہ جو خدا کا ہو گیا مخلوق اس کی ہو گئی ہوتا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بھی مثال دی نا نارملی طور پر اب جیسے کہ اس طرح کو مشہور آدمی کوئی سی بات کرتا ہے نا تو اس کو باتوں کا لکما نہیں ملا اب جیسا آپ ہو آپ تو آپ ہو نا آپ لکما دے دیتے ہو کہ یوں نہیں بولے نہیں یوں نہیں بولے یوں, نہیں بولیں یوں نہیں بولیں جب جب پتا ہے کہ اللہ نے واقع ایسا فرمایا جب نہیں پتا تو پھر کیوں بولیں کہ نبی پاک نے واقعی سا فرمایا جب نہیں پتا تو کیوں بولیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم اب انہوں نے یہ مثال دی تو انہوں نے کسی اور میں تو عموماً آدمی روپ روپ میں کھا جاتا ہے اور سامنے والا اتنی ہمت نہیں کرتا کہ اس کو سمجھا سکے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے اگر ایسا ہونا کہ سمجھایا بھی صحیح جائے اور جیسے کہ ابھی آپ نے روکا ان کو کہا کہ نہیں ناما اعمال کو اس سے تشویش نہیں دینی چاہیے تو آئندہ یہ احتیاط کریں گے کہ آئندہ شاید یہ کہیں نہیں بولیں گے لیکن اب ان کو یہ جائے اور اسی کو کنٹینیو کر لیا جائے تو اگلا بولے کہ میں نے کتنے بڑے مذہبی اسکالر کے سامنے بات کی تھی اگر میں نے غلط تھا تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا تو بعضوں کا ایسا بھی ہو جاتا تو یہ ماشاء اللہ منع کر رہے ہیں اللہ رکنا بھی نہیں فرمائے یہ ان کی محبت ہے منہ یہ بھی یہ ہے یہ تو ہیں دوسروں کو بول کے دکھائے تو اللہ تعالیٰ بس قبول حق کا جذبہ آتا فرمائے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر صحیح بات کرے نا تو سمجھنا نہیں چاہیے امام اعظم سے بڑی ہستی کون ہوگی تابعی تھے کئی صحابہ کی زیارت کی تھی انہوں نے کسی نے کہا تقلا اللہ. اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر تو رقت تاری ہوگی روتے ہوئے گر گئے خوف تاری ہوگی اللہ تعالیٰ جتنی معرفت زیادہ تو معرفت ہی اپنے رب کی ڈر اور آج ہم کو کوئی کہے کہ آپ نے غلط کہا تو ہم اس کی سات مشنوں غلط ثابت کرنے پر تو لائیں تو یہ ہماری بے باکیاں ہیں اللہ ہم کو آجزی نہ سیکھیں گے بچہ بھی ٹوک کے ہم کو کسی کام سے روک کے اور واقعی وہ صحیح روک رہا ہو تو ہم کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے مان لینا چاہیے اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے سلوی اللہ